نے فرمایا رب پورب مشرق اور پچھم مغرب کا اور جو کچھ ان کے درمان ہے اگر تمہیں عقل ہو